السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ و رحمۃ زہر زہر کے فرض سے پہلے چار سنت اگر ٹائم <تصفح> نہیں ملتا پڑھنے کا اور فرض کے بعد ادا کی جاتی تو پہلے دو سنتیں موقع ادا کی جائے گی چار سنتیں چار سنت موقعہ پہلے ادا کی جائے گی جو پہلے فرض سے قبل چھوٹ گئی حدیث باغ کا مفہوم ہے کہ جس نے زہر کی سنتیں چھوڑی یہ چار سنتیں وہ بروز قیامت میری شفاعت سے محروم رہے گا بہر میرے ذہن میں یہ مفہوم تھا تو میں نے عرض کرتے ہیں برکت کے لیے نماز کو اپنی ترتیب پہ ہی ادا کرنا ہے اگر پہلے آپ نے سنتیں ادا کرنے کا موقع نہیں ملا جماعت میں آپ شامل ہوئے تو اس کے بعد آپ جماعت کے بعد دو سنتیں ادا کریں گے اس کے بعد چار سنت شہر کی سنت موقع دا ادا کریں گے پھر اس کے بعد نوافل ادا کیے جائیں گے مل تعالیٰ عالم